اور اپنا اسہ ڈال دے پھر موسا نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے پیٹ پھیر کر چلا اور موڑ کر نہ دیکھا ہم نے فرمایا اے موسا ڈرناؤ بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف ناؤ ہوتا